لانت ہو انسان پر کتنا ناشکرا شکرہ ہے گزشتہ آیتوں میں صنادید قریش کے قبر و غرور کا حال بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ان کافروں کے حال پر حیرت و استعجاب کی دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر انسان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے اسے کبر و غرور پر کون سی بات ابھارتی ہے کیا اسے اپنی حقیقت معلوم نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک نطف حقیر سے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد گل سڑ کر مٹی ہو جائے گا اور وہ زندگی بھر اپنے جسم میں گندگی ڈھوتا پھرتا ہے اگر وہ اپنی حقیقت پر غور کرتا تو کبر و غرور میں مبتلا نہ ہوتا اور قادر مطلق خالق کے وجود اور حشر و نشر پر ایمان لے آتا اور عمل صالح کر کے آخرت میں جنت کا حقدار بنتا